جو تیرے در سے یار پے ہیں ارے در بدے یوں ہی ہار تھے ہیں در بدے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آخا میرے آخا ضرور دیتے ہیں تو اس گلی کا میں جس میں ولا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں دیکھو مانگتے تاجدار تھے ہیں بلا مانگتے تاجدار پھر اللہ اللہ شہر کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اور تو ہی ہے ملک خدا مل خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری جولیاں کھول کے سمجھے نہیں دوڑ آئے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری کیونکہ اس گلی کا کوئی تجھ سے سے تجار مجھے صاحب بات یہ ہے کہ ویدوں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ویدے کیا ہیں وہ لوگ جو کہ نافرمان ہیں ہے اپنے والدین کہ میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا ایک اور ڈائمینشن گفتگو ان کے ساتھ احسان ان کے ساتھ اچھے معاملے کی بات کی وہاں حضرت موسا علیہ السلام جب اللہ سے کلام کرتے ہیں اور ررض کرتے ہیں کہ یا الحل عالمین مجھ پر تیرے بات سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا تیری ماں کا پھر پوچھا کس کا فرمایا تیری ماں کا پھر پوچھا کس کا فرمایا تیری ماں کا پھر پوچھا کس, کس کا فرمایا تیرے باپ کا میں سمجھ نہیں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو فضیلت ماں باپ کی متفقن لیکن ماں باپ کی فضیلت کے ساتھ جو ماں کی فضیلت کو جو ہے باپ سے زیادہ کیا یعنی تین جو ہمیں ردبے ملتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں لیکن اس کی وجوہات تو یہ ہے کہ انسان اپنے ماں کے پیٹ میں جو ٹائم گزارتا ہے اور وہ ایک ایسا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے کہ اس کی ماں اس کو جو ہے تقریباً قرآن نے جو پیریڈ بتایا تقریباً ڈھائی سال کا پیریڈ بتایا تیس مہینوں مح... کا پیریڈ بتایا کہ تیس مہینے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویسے عام طور پہ نو ماہ کا پیریڈ ہے اس احسان, کا... احسان کے طور پہ جو والدہ کا مرتبہ بنا رکھا گیا پھر اس کے بعد اکثر جو تربیت ہوتی ہے وہ والدہ کے پاس ہی ہوتے یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ سردیوں کے راتوں میں اگر بچہ پیشاب کر دے تو ماں جو ہے وہ بچے کو خشک جانب کر دیتی ہے اور خود گیری بات جب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر شوق کے بعد گزرات اسٹار چائن کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے بریک سے پہلے مفتی ابو بکر صدیق صاحب کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھا تو ایک لطیف نقطہ ذہن میں آیا جب حضرت ابو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا پوچھا کہ تیرے بعد مجھ پر زیادہ حق کس کا تو فرمایا تیری ماں کا تیری ماں کا تیری ماں کا اور پھر تیرے باپ کا نماز اثر سے فارغ ہو کے میں مفتی صاحب سے کلام کر رہا تھا کہ مفتی صاحب آپ کی گفتگو میں ایک بڑا لطف نقطہ ذہن میں آیا کہ تین درجے اللہ نے ماں کو عطا کیوں کیے تو جواب فوراً ملتا ہے کہ پہلا درجہ اس لیے کہ جو حمل یعنی عورت برداشت کرتی ہے نو مہینے تک اپنے پیٹ میں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک رتبہ دیا جس وقت وہ بیٹے کو جنتی ہے اور وہ جو تکلیف برداشت کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرا رتبہ دیا اور وہ جو رضا کا پیریڈ ہے ناظرین دو ڈھائی برس کا جب وہ اپنا دودھ پلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے تیسرا درجہ ادا کیا یعنی جو تین رتبے ماں کو عطا کیے ہیں یہاں پہ جو ہے باب سے ماں کو فضیرت عطا کر دیا کرتا ہے اسی بات کو کنٹینیو کریں گے مفتی صاحب کہ یہ نقطہ جو ہے جو میں افز کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں اس کلام فرمائے بالکل یا یعنی اس کی قرآن مجید فرقان حامد کے آئر طیبہ سے بھی ہوتی ہے جس میں رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ اپنے والدہ کے ساتھ احسان کرو کہ جس نے تمہیں پھر یہی اسٹیپس بیان کیا اللہ تبابلم نے بس یہاں پر آپ نے دو ڈھائی سال رضا کا پیریڈ کہا وہاں پر چالیس سال کی عمر کا ذکر کیا کہ انسان یہاں تک کہ چالیس سال کی عمر کو پہنچ جائے بات اچھا ایک نقطہ اور بیان کرنا چاہوں آپ نے بات کہی کہ ماں کا اتنا بڑا حق کیوں رکھا تو اصل ماں کا لفظ ہے جس کا عام معنی تو ماں ہی ہے لیکن عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اصل مکہ شریف کو القرا کہا جاتا ہے تمام علاقوں کے کی اصل تو انسان کے اصل اس کی ماں ہے کیا بات ماں سوئچ کرتا ہے تو پھر وہ دنیا میں وجود آ جاتا ہے ماشاء اللہ بڑا خوبصورت لطیف لکتا ہے آتے ہیں ذرا وہی کی جانب کیونکہ وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو بڑا ماڈرن کہتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے والدین بڑے, بڑے بیکورڈ قسم کے جو تعلیم یافتہ ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں ویزے کیا کہتی ہیں حدیث کے مطابق پھر اسپیسیفک ان پہ بات کریں گے پہلے حدیث پہ بات کرتے ہیں جی دی. دیکھیں حدیث میں جو ماں باپ کے لیے آیا ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی بیان کیا کہ ماں باپ کے جو احترام ہیں آپ سنن ابو یا آداب کتاب بخاری شریف میں پڑھ لیں تو ماں باپ کے لیے قرآن نے جس طرح ڈسکرائب کیا ہے हुँ. یہی سیم آپ کو چیزیں ملیں گی کہ ماں باپ کے ساتھ آپ کسی بھی لمحے ہمارے <سلام> جو معاشرے میں نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے قرآن اور احادیث کی ٹریننگ نہیں ہے <سلام> یعنی کہ اپنے ماں باپ کو اف کہنا یا اس کو کسی بھی انداز سے جواب دے دینا یہ ساری وہ وعیدیں ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ساتھ صاف کر رہا کی جو قرآن کے علاوہ احادیث میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا اتبا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا پر وہ دیکھ... برداری نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا دیکھیں جب یہاں تک آپ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں ہی نہیں جا سکتا آپ <تصفح> اندازہ کریں یعنی کہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ایک انسان ماں باپ کا نافرمان ہو اور اتنے بڑے فرمان کو بھول کر وہ اپنی ادا پر فدا ہو اس انسان کو سوچنا چاہیے ابھی آپ جو بات بتا رہے تھے کہ تین مراتب ماں باپ کو دیے آپ اس میں ہی اگر غور کر لیں کہ ماں باپ ایک بچہ جو ایک چھوٹا سا بچہ جو ماں باپ نے پیٹ میں لے کے گھومتی ہے بڑا ہو کے جب ماں باپ کو کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا اللہ سبحان اس وقت بھی اسی ماں کے تھرو اس کی خوراک دودھ کے ذریعے رکھتا ہے, ہے کیا بات؟ یہ بڑا ہو کے مثالیں دیتا ہے ہمارے ماں باپ نے کیا کیا, کیا کیا اور یہ اللہ کی قدرت ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سب ماں کا عمل ہے اللہ کہتا ہے یہ میں ہوں دیکھیں کسی بھی ماں کا بچہ روتا ہے ہزاروں بچے ہیں ٹھیک ہے وہ ماں کہتی ہے کہ کس کا بچہ سر میں درد ہو رہا ہے لیکن جب اپنا روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے ہاں اللہ کہتا ہے یہ میں ہوں بلکہ میں تو ایک بات بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اسی طرح کہ وہ جو نوجوان سب کا جو کلیم کرتا ہے ایک کلو پتھر جو ہے اپنے پیٹ پہ باندھ کے وہ ایک دن نہیں رہ سکتا کچھ ایسے کہ ماں جو اس بچے کو نو مہینے لے کے گھومنے مارے تھے آپ دیکھیں بات یہ ہو کہ وہی جو مراسب ہیں کے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی یہ جو ہمارا جو کلچر یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں دوری ہے ہماری دین سے دوری ہے ہماری احادیث سے ہمارا تو وہ دین ہے جس میں مسکراہٹ کو بھی چیریٹی کہا گیا ہے مطلب مسکراہٹ بھی آپ کا وہ صدقہ ہے کہ آپ اندازہ کریں اور ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ مسکرا کر صبح سے نکلنے والا پورے دن پریشانی سے دور رہتا ہے آپ اندازہ کریں کیونکہ بیسیکلی یہ معاشرے کی پرابلم ہے ہم جتنی بھی ترقی کر لیں دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لیں لیکن ماں باپ کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر ہم نیم و بدل کہیں نہیں لا سکتے بات جاری رکھتے ہیں سرکار مدینہ سنسنم کی حدیث کی طرف اشارہ ہو رہا تھا محمد عیسی صاحب کی جانب سے کہ جس نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کی جانب رحمت کی نگاہ سے دیکھا شفقت کی نگاہ سے تو اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے مفتی صاحب اس پہ کلام کریں گے اور پھر وعیدوں پہ اسپیشلی آپ کا کلام کروائیں گے کہ احادیث میں اس حوالے سے کیا فرایا ہے نازین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقفے کے بعد افطار ٹائم کی بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ رشید فرما ہے فخر الصر شیخ الحدیث محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ رشیف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب محمد عیسیٰ صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے ممتاز ثنا محترم جناب حافظ ڈاکٹر نثار احمد مارفانی صاحب ایک کالر کو جناب شامل کرتے ہیں اور دیکھیں کہ اختار ٹائم کے پیارے سے لمحات میں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السّلام جی کون اور کہاں سے ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی فرمائیے وعلیکم السلام ہاں الحمد للہ شیور مدینے جا کے ان شاء اللہ کالنگس فار جوائنگ آر شو اسٹار ٹائم ناظرین آپ کی کالس کا میں منتظر رہوں گا لیکن یاد رہے کہ بہت کم وقت ہوتا ہے امید ہے کہ آپ اپنے ٹیلیویژن کی آواز کو میوٹ کر کے ہمیں جوائن کریں گے تو سب آپ کی جانب باتیں ہیں اور زمبابوے سے آپ کے لیے ریکویسٹ چاہیے میں ایک اور کا نام پیش کرتا ہوں دبام میں یہ عمر پمر ہو ہم پیلفے دبا میں سارم مدینے والے کہیں مقامی وہ ان کے درے پڑے پیا میں سار درے نی پے بلال تجھے پے نثار جاؤں میں بلال تجھے پڑ جا کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا در نبی پے اور یہ حقیقت ہے کہ لبوں پہ نام نبی جبایا میرے لبوں پہ نام پہدو کو پایا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نا میں جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی نیکا نا میں سا در نبی پے ہیں جتنے اخ لو فیرت کے دان وے ہیں جیت نے اخ کے دے قبول گئے دے سفر کو پہنچے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک سمجھنا پایا میرے مستعفی کا مقام ما ہے ماشاء ماشاءاللہ ناظین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں ان پیارے سے لمحات میں ایک مختصر اس کے حوالے سے وہی دھن کی ایون یہاں تک کہ وہ اگر غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنی جب عبادت گاہ کی طرف جائیں تو ان کو چھوڑو مت لیکن ان کو لے ضرور آؤ یعنی یہاں تک احترام موجود ہے میں اس وقت یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایزی سینٹر دیکھ لیں بڑے بڑے اس وقت جو ہیں وہ آپ ایسے ویلفیئر کے ٹرسٹ دیکھ لیں جہاں پر آپ جا کے کیسز دیکھیں تو ریالٹی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بچوں نے اپنے والدین کو کسی نے نوکرانی کے کہ کسی نے نوکر کے کہ کسی نے گھر میں کام کرنے والا کہہ کے جمع کرا دیا ہے کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ جہاں تک آپ مفتی صاحب نے کہا ایک تھوڑی سی میں اس میں بات ایڈ کروں گا کہ کتنا بھی ماں باپ کا انسان گناگار ہے اگر زندگی میں ریئلائز کر لے اور اس عمل سے توبہ کر لے اور اپنے ماں باپ سے اس پر معافی مانگ لے تو اللہ سبحانہ و بخشنے والے ہیں ٹھیک اچھا اب بات ہو رہی تھی کہ ماں باپ کے ساتھ ہم کلچر میں کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں پوری دنیا میں اللہ سبحان نے جو ہم نے عائد کوٹ کی تھی سورہ لکمان کی کہ میں نے پورے انسانوں سے کہا کہ اپنے ماں باپ کے میں ایک آپ کو انگلینڈ کا واقعہ بتا رہا ہوں انگلینڈ میں ایک کوئی سکسٹی سیونٹی فائیو ایج کی خاتون اکیلی گھر میں رہتی تھی ٹھیک ہے تو ان کا بیٹا اکثر آتا تھا تو اس کا نام ڈیوڈ تھا تو میں نے اسے کہا ڈیوڈ تمہاری والدہ اکیلی ہوتی ہے ایک کانسپٹ کی گاڑی آ رہی ہے اسے کھانا دیتی ہے تو مجھے وہ کہنے لگا مسٹر عیسیٰ مائی مدر واز ناٹ الون میری ماں کے ساتھ تو بلی رہتی ہے हा? تو آپ اندازہ کریں دے فیل پراؤڈ کہ بھائی میری ماں اکیلی نہیں ہے آج ہم اتنا آگے نکل گئے ہیں ہم یہ تو میں قصہ اس کا بتا رہا ہوں جو ایمان نہیں والدہ کے وہ اس کا جواب اس نے اس طرح لیا کہ جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ کے لیے رہتی ہیں کیونکہ وہ گاڑی تو آتی ہے کونسل کی کھانا وغیرہ دینے اللہ لیکن میں نے کہا یار یہ کتنی بڑیا ہے اولاد ہوتی ہے تو جیسے ہمارے یہاں تو کلچر ہے ہم ایمان والے کتنے بھی کتنے بھی ہوں لیکن کم سے کم اس حد تک نہیں لیکن اب جو معاشرہ یہ نیا جو کلچر آ رہا ہے اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ماں باپ کو جانوروں کے حوالے تو نہیں کیا لیکن ہم ان کو عیدی کے حوالے کر دیتے ہیں اچھا ایک بات دیکھیں مطلب جہاں اب چونکہ آپ نے ویسٹرن ولڈ کی بات کی تو اسی حوالے سے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا آپ کے دورے بھی ہیں باہر کے اس حوالے سے آپ کے لیکچرس بھی ہیں اس حوالے سے اولڈ ہاؤسز کا جو کانسپٹ ہے دیکھیں ایک بنیاد جس میں میں جانا چاہ رہا ہوں انڈیویجل لائف سسٹم جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں دو سسٹمس ہیں وہ یہ کہ ویسٹ نے جوائنٹ فیملی سسٹم کو کولپس کیا اور انڈیویژل سسٹم کی طرف آئے یہاں پہ ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختار چائن کی ٹرانسمیشن کے ان پیارے لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنے دیکبال حاضر خدمت ہے محمد عیسا صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ویسٹ میں انڈیویژل لائف سسٹم اور system. System جو فیملی سسٹم سسٹم کی طرف لوگ بڑھے جو انفیملی سسٹم کو ہوا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پس پردہ یہی عوامل تو نہیں ہے اسے تھوڑا سا کلام کروائیں گے شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات لاؤ سے بات کر رہی ہوں فرمائیے جی یہ مجھے یہ پوچھنا تھا مدر ڈے کے بارے میں یہ سارا پروگرام چل رہا تھا مدر ڈے کے بارے میں نہیں ہے لیکن چونکہ حقوق کے بارے میں والدین کے حقوق کے بارے میں اچھا اگر وہ والدین جو ماں جو اگر حد سے زیادہ تجاوز کر جائے مثلا مثلا حد سے زیادہ اونچ نیچ کے بارے میں وہ باتیں کرے گالیاں دے حد سے زیادہ گالی دے اور ایک میری فرینڈ ہے حقیقی بات ہے ہلو جی جی فرمائیے تو اس نے اپنی ماں نے اپنے باپ کے اور بیٹی کے اوپر الزام لگایا بل لگایا تھا میں سمجھا نہیں مطلب والدہ نے ہاں ماں کے اور بیٹی کے بیچ میں الزام بلیم لگایا تھا اوہو تو اس کے بارے میں یہ پوچھ رہا تو اس بارے میں والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ماں کے ساتھ چلے جی راجعون آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی دیکھیں کہ مفت صاحب اس بارے میں کیا فرمائیں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں اجمیر شریف سے عمران علی بول رہا ہوں جی فرمائیو جی جی میں اجمیر سے بول رہا ہوں اجمیر شریف ہندوستان ماشاء اللہ رمضان و جو پروگرام ہوتا ہے نور میں خواجہ بری نواز کی درگاہ میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو جی جی یہاں پر جو قاتم حضرات ہیں ہمارے اکیس رمضان کو یوم علی مناتے ہیں جی جی تنا پانی کرواتے ہیں اس کے بارے میں حدیث کی روشنی میں معلوم کرنا چاہتا ہوں اچھا جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی سرزمین سے ہمیں کال کی ضرور اس پہ کلام کروائیں گے پہلے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں آپ صاحب کیسے دیکھتے ہیں سورت عال کو بس کی دیکھیں اب تو اب وہاں پہ یہ کلچر اتنا آگے نکل گیا ہے کہ ماں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یعنی کہ سائیکو نہیں ہوتے ہیں جس طرح چیز شروع ہے لیکن اب لوگ ٹن لے رہے ہیں وہاں والے हुँ. اب وہاں یہ چینج آ رہی ہیں جو فیملی کلچر ایک زمانے میں ہمارے ہاں تھا جو کم ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ جیسے ہماری ابھی بہن نے हुँ. بات کی مسئلہ پتا کیا مسئلہ یہ کہ اسلام نے ماں کے رائٹس باپ کے رائٹ بیٹی کے رائٹ بہن کے رائٹ ساتھ رہنا بہت اچھی بات ہے اور سٹن ٹائم پہ اگر کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو دین میں یہ پرابلم نہیں ہے کہ کوئی بیٹا شادی کر کے باہر نہیں رہ سکتا ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف یہ کہ ہم دین کی اسپرڈ کو سمجھتے نہیں ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے اتنا چاند سورج بنائے تو اپنے اپنے دائرے اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں تو ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے بات جاری رکھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اور کہاں سے بات کر زنیدھائی ہم انڈیا سے بول رہے ہیں مندور سے منساور سے منسور مندور فرمائیے فرمائیے زنید بھائی میں روزہ رکھتی ہوں نا تو میرے کالجن جلن لگتی ہے بہت زیادہ میں روزہ رکھ سکتی ہوں نماز پڑھتی ہوں نا تو نماز میں چکر اتنا آتے ہیں نا مجھ کا جسے کچھ حاط اللہ تعالیٰ آپ کچھ شفا کاملا عجلا نصیب کرے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں ارض کر کہ ہمارے اسلام نے جو باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں اگر ہم اس آربٹ کے اندر کام کریں اپنے اپنے رائٹس کو ماں کے اپنے حقوق ہیں دیکھیں ماں جو ہے وہ اگر گالیاں یا کوئی بری چیز کہہ رہی ہیں تو وہ کوئی ثواب نہیں کما رہی ہیں ان کو اور باپ کو بیٹوں کو ہر جگہ پہ ایک باؤنڈریز جو ہیں اس کے اندر جہاں تک تعلق کے انڈیویجل اور فیملی کلچر کا تو فیملی کلچر کے جو برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اس پر پورا لیکچر ہو سکتا ہے لیکن وہ آربٹ تو دیکھیں نہیں دیکھیں اسلام آپ کو بکھرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے وہ جوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم دو طریقوں سے دیکھتے ہیں ایک اسلام مجھے حکم کر رہا ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں میں رونگ ہوں میرے اسلام نے جو بات کی ہے اس پہ چل کے آپ صحیح کر لو اچھا ایک بات بتائیے وجہ کیا ہے ویسٹ آج جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف جو ہے وہ دوبارہ جانا چاہتا ہے اور ہماری مصیبت یہ ہو گئی ہے ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے آپ پلٹ کے انڈیویجلائف سسٹم کی طرف جا رہے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کو چھوڑ کے اور وہ جو ماں کا تقدسا احترام جیسے کہ آپ نے کہا کہ ماں ایک بلی کو کمپین ایک بیٹا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بڑی اچھی ہے تو یہاں ہم نے کیا کیا بنا کے ماں کو اسی لیے میں جمع کرا دیا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملیز میں یہی ہوتا تھا کہ دیکھیں بہو بھی بیٹی ہوتی تھی ماں جو ہے وہ ایک سانس نہیں ماں ہی ہوتی تھی ٹھیک ہے آج یہ سارے جتنے بھی کلچر ہم لے رہے ہیں میڈیا سے کیونکہ ہم اس کو دین سمجھ بیٹھے ماڈرنزم کو دین کوئی اور چیز ہے کلچر کی بیماریاں جو آج ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں یہ جا کر وہ کوئی اس ملکوں میں دیکھے جا کر انسان پوری دنیا میں اچھے رہتے ہیں ایسی نہیں بات थेके لیکن جا کر یہ بیماریاں وہاں دیکھے کہ اب یہ حالت ہوتی ہے کہ وہاں شادی ہو گئی ہے سب کچھ ہو گیا ہے ماں باپ کو بات بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب یہاں یہ وہ حالات پیدا ہو گئے بات جاری رکھیں گے جی جناب آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر اوفراد اسٹار ٹائم کی اس پیاری سی ٹرانسمیشن اور روح پرور موسم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمع اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں کہ دنیا کے کس خطے سے کس ملک سے اور کس شہر سے ہمارے ساتھ اب کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب میرا نام محمد بشیر ہے میں ملان سے بول رہا ہوں جی محمد بشیر صاحب میرا ایک سوال ہے جناب میں نے زکات کے بارے میں سوال ایک پوچھنا ہے زکات اگر کوئی شخص اپنے کسی قریبی عزیز کو زکات دینا چاہے اور اس عزیز کو پتہ نہ چلے کہ یہ زکات کے پیسے ہیں ٹھیک ہے کیا وہ, کیا وہ اس کو لگ جگئی ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ محمد بشیر صاحب آپ نے ہمیں اٹلی سے کال کی ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ اللہ مدینہ کے سفر پہ کل جا رہے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی خاک اور ان کا صدقہ لینے جا رہے ہیں اسی سے کوئی نیوز پر آپ پیش کرتا ہوں گلی دیکھی مدینے جا کے مدینے کی جب گلی دیکھی مدینے جا کے مدینے کی جب گلی دیکھی نبی کی جل وہ کی حرت تیر روشنی دیکھی نبی کے جل کی ہر سے راشنی دیکھی اور پڑی جو پہلی نزر کے سبز سے گن بد پڑی جو پہلی نظر گم بد پڑے تو زمین سے ہر نظر اب روشنی دیکھی زمین سے زمیں نظر ایک روشنی دیکھی رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں دن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں آسو جو بہ رہے گئے سب حال کے رہے گئے سدے جاؤ اتار پیاپ کی جاؤ, آپ میں سد پہ جاؤ ات پیا ہر ایک منگے جھولی بھری بھری دیکھیں ہر ایک منگے تیکھلی بھری بھری دے کی کیا بات ہے ماشاء اللہ صاحب سوالات جو آئے پہلے اس پہ کلام کر لیتے ہیں ایک کوشچن کیا تھا بہن نے کہ ماں نے الزام لگا, الزام لگا کہ بیٹی نے باپ کے ساتھ غلط معاملہ کیا हुँ. تو دیکھیے یہ تو بہت بڑا الزام ہے اور हुँ. شریعت مطالعہ اس کے بارے میں حکم یہ دیتی ہے کہ جب کسی خاتون کی عصمت پر الزام لگایا جائے تو اس کے لیے کم از کم چار گواہ چاہیے وہ بھی خاص شرائط کے ساتھ اور ہر ایک کی بات سن لی جائے تو, تو معاملہ بگڑ جائے گا میں مرتی صاحب دیکھیں یہ تو پہلو ایک ہو گیا بالکل ٹھیک بات دے ہے دے لیکن اب اس کے ایک بڑا ہی بھیاانک پہلو جو ہے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا چاہے ویسٹرن ورلڈ کی بات ہو ایسٹرن ورلڈ کی بات ہو میڈیا اخبارات میں آج کل کچھ ایسی رپورٹس کہ جہاں پر اب ہماری بات کو تسلیم نہیں کرتی نہ فہم نہ عقل تسلیم کرتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یعنی بیٹی اور باپ کے معاملات یا ماں اور بیٹے کے معاملات اس طرح کی نیوز آئی ہیں تو اس صورت کے اندر جو ہے اگر والدین کا یہ قصور ہو تو پھر معاملہ کس کے اوپر ہم ٹھہرائیں گے یعنی ملزم کس کو ٹہرائیں گے دیکھیں اس میں دونوں ہی ملزم ہوں گے کیونکہ دونوں ہی بادشع ہوتے ہیں جب انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو شعور کی حدوں کو پہنچ چکا ہوتا ہے اس میں ایک زیادہ قصور وار ہوتا ہے اور ایک کم قصور وار ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ والدین کا ہے کیونکہ شریت متحرہ حکم دیتی ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو ان کے بستر وغیرہ الگ کر دیے جائیں۔ تو ان باتوں کی توجہ کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ایک صحابیہ، ایک خاتون بلکہ وہ جوان ہوئی تھی نئی نہیں, نہیں تو انہوں نے پتلا لباس پہنا ہوا تھا وہ آگے بیٹھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تبدی فرمائی کہ بیٹا جب یہ بادشی تھی تو پھر ایسا لباس پہننا منع ہوتا مگر آج کے بے حیا والدین جو ہے اپنے بیٹیوں کو اس قسم کے لباس پہناتے ہیں نہیں میں سمجھنا ہی چاہتا ہوں والدین کے حقوق کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس پہ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے لیکن نظری آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقف ایک بات اسٹار ٹائم کی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنی احبال حاضر خدمت ہے بات ہو رہی تھی ناظرین والدین کے حقوق کے حوالے سے مفتی صاحب سے مزید کلام کراتے ہیں اس موضوع پہ کہ وہ مزید اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب ماں کا ظلم جیسے کہ ہم ڈسکس ابھی کر رہے تھے اور جس طرح کا ظلم اور باپ کا ظلم جس طرح کا بھی ہم نے گفتگو کی اور جس طرح کا ایک وشیانہ ظلم کہلے تو اس ظلم کے نتیجے, نتیجے میں جو ہے وہ کیا صورت ٹھہرے گی پھر اولادوں کے ساتھ یعنی تربیت کے اعتبار سے گفتگو فرما رہے ہیں یا مطلب معاشرتی رویوں کے اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں معاشرتی رویے تو رویوں کے اعتبار سے تو پھر جانور ہو جائیں گے لوگ हुँ. سب کے سب یعنی جانور اور انسان میں فرق گئے یہ کہ وہ ماں باپ بھائی بہن کی تمیز کرتا ہے مزید کیا فرمائیں گے آپ کو اس کے حوالے سے کوشچنس کے حوالے سے انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ لوگ یہاں پر سنا خانی کرواتے ہیں سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لگوا کر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان ہو امام الاولیاء ہیں ان کی تصویر بنانا بہت بڑی جرت اور گستاخی کی بات ہے اور کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ ان کی تصویر بنائے تو یہ صنا خانی کے آڑ میں ایسا کرنا شرید گنا کرنا بالکل ٹھیک ہے ایک بہن نے کہا تھا کہ جنید بھائی میں روزے رکھتی ہوں لیکن سینے میں جلن ہوتی ہے نماز پڑھتی ہوں تو چکر آتے ہیں تو بات یہ ہے کہ روزوں کے لیے سینے میں جرن ہوتی تو اگر قابل برداشت ہے تو روزے رکھے جائیں ورنہ اپنے سینے کا علاج کروائیں نماز میں چکر آتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں اور کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے معاف نہیں ہے معاف نہیں ہے ٹھیک ہے محمد عیشا صاحب موضوع کی طرف آتے ہیں یہ فرمائیے کہ آج کی اولاد ایک کلیم یہ بھی کرتی ہے بلکہ دعویٰ کرتی ہے کلیم تو کیا کرتی ہے بہت الگ اعلان دعویٰ کرتی ہے بلکہ بڑا انا پرستی کے کھول کے اندر اپنے آپ کو بند کر کے کہتی ہے کہ صاحب ہمارے جو والدین ہیں وہ تو بڑے بیکورڈ قسم کے تھے غیر تعلیم یافتہ بوڑھے ہو چکے ہیں بلکہ ایون یہاں تک ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سٹیا گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں کیا اس سوچ کو سامنے رکھ کے ایک اولاد ترقی کر سکتی ہے دیکھیے پہلا سوال جو ہے اس کا جواب آدھا آپ نے الحمدللہ دے دیا کہ ایک آج کا نوجوان اگر پڑھا لکھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ پرانے اور بیکورڈ دور کے ہیں تو انہیں ماں باپ ہی نے تو اس کو ایجوکیشن دلائی ہے تو ایک جاہل انسان اگر ہوتا اور اس کو سینس نہیں ہوتا تو اس کو جا... تعلیم کیوں دلا دیتا تعلیم کی ہمارے مذہب میں بہت زیادہ کہا گیا ہے کہ تعلیم ہونی چاہیے ایون بیٹی ہو ایون بیٹا ہو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ تضاد ہے وہ کہاں آتا ہے جب والدین یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد بالکل آؤٹ آف وے جا رہی ہے جب والدین یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یا کہ بہت ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی کیونکہ زمانے کے ساتھ کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں تو بچے اسپیکٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ والدین ان چیزوں کو بھی سمجھیں مثال کے طور پہ اب ایک زمانہ تھا اس زمانے میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا جہاں سے میرا تعلق ہے وہاں کوئی مطلب کانسیپٹ نہیں تھا کہ وہ دھوتی بنیان اور اس طرح کا کلچر تھا ٹھیک ہے میرے الحمدللہ والد صاحب جو ہیں وہ صرف ایک عام جو کرتا ہوتا ہے وہ پہنتے تھے ٹھیک ہے اب لیکن میں بارہ سال کی عمر سے ٹو پیس پہن رہا ہوں آپ سن رہے ہیں نا سال کی عمر سے تو کلچر کے حوالے سے اس طرح کی جہاں چیزیں ہیں یہاں جو تضاد ہے اس میں ماں باپ کو تھوڑا ریلیکس ہونا چاہیے کہ شریعت کے اندر جو جائز چیزیں ہیں ان کو الاؤ کرنا چاہیے جو ناجائز چیزیں ہیں، ان کو روکنا چاہیے اور مسئلہ پتا ہے کیا جنین بھائی ہو یہ جی رہا ہے کہ ہم ماں باپ بھی اتنے نفس کی تباہ میں لگ گئے ہیں کہ ہم اب فیملیز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ماں بےچاری این جی او چلا رہی ہے باپ بیچارہ اتنا بزی ہو گیا ہے نفس کی تباہ کرنے میں اللہ کے اللہ کے رسول نے کمانے سے منع نہیں کیا ہو یہ رائے کہ پہلے زمانے میں ہم بیٹھتے تھے گھروں میں بزرگ بیٹھتے تھے اپنے فیملیز کو لے کر ڈسکس کرتے تھے مسئلوں پر اور ایک رائٹ تھا اس زمانے میں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ ہم سے بات کرتے ہوئے نہیں گھبرا دیتے لیکن آج یہ ہو رہا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ٹائم ہی نہیں اچھا مفتی صاحب میں کریں گفتگو کو اور فائنلی مطلب دو جملوں میں چاہوں گا فرمائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کے حقوق اگر اولاد پوری نہیں کر رہی تو فی زمانہ قصوروار کون ہے اولاد ہیں یا والدین ہیں لیکن دونوں ہی اس میں قصوروار ہیں کہ والدین کو بھی ان کو تربیت دینے چاہیے تھی کہ تم والدین کے حقوق ادا کرو تو اس میں انہوں نے قصور کیا ہے بہرحال جو کچھ بھی ہو اگر والدین قصوروار ہوں پھر بھی اولاد کے لیے جائز نہیں کہ ہمارے والدین پر تنقید کریں کہ ہم سب کا فرما چکا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہوں اور مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نوجوان ہیں جو کہ بہت اپنے آپ کو ریفائن قسم کے بڑے ہی ماڈریٹ قسم کے مسلم کہتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ فرمائیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو قرآن حدیث کی طرح رجوع, کرنا, رجوع, مات رجوع مات کرنا چاہیے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور رہیں گے ہم آپ کے ساتھ کچھ جملوں کے ساتھ اور انشاءاللہ مناجات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصف حضرات اسٹار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان زمیر اقبال حاضر خدمت ہے حضرتے ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ رقم کرتے ہیں کہ کسی جگہ ایک شخص اپنے والد کو مار رہا تھا کسی نے آ کے تعارف کیا اے شخص تو اپنے والد کو کیوں مارتا ہے تو انہوں نے اس شخص کو روک دیا اور کہا کہ اسے کچھ مت کہو اس لیے کہ اسی جگہ میں بھی اپنے والد کو مارا کرتا تھا اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اولاد کی نافرمانی فرمانی دراصل ہمارے اپنے امال پر مزمر ہوا کرتی ہے کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد کا فرما بردار بن جائے ناظرین آج ہمارے گھر میں ایک کٹیا پر ہماری والدہ لیتی ہوئی ہے اور ایک کٹیا پر ہمارے والد موجود ہیں دیکھیں ناظرین وہ جو جھلیاں پڑے ہوئے چہرے ہیں اور وہ جو سفید سفید بال ہیں اور وہ جو جھکی ہوئی کمر ہے ممکن ہے وہ ہمارے کام کے نہ ہوں لیکن ان کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ وہ ہماری دوزخ بھی ہیں اور وہی ہماری جنت بھی ہیں فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ یہ بڑھے لوگ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ والدین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کی خدمت کر کے ناظرین ان کی دعائیں دے کے اپنی جنت کو حاصل کر لیں یا دوزخ کا اہتمام کر لیں اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ یہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی الناسر ہو اللہ حافظ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے دیکھن مالا مجھے دیکھن مالا میری میری سیکار ہے خطہ میرے مولا میری ساب بیکار ہے خطہ میرے مولا تو رحمت سے اپنی میٹا میرے مولا تو رحمت اپنی میٹا میرے مانا اور میری تا قیامت جو نس لے یا رب میری تا قیامت جو نس لے گی یارب ہو سب آ صفا میرے مولا ہو سب آفے مو صفا مے مولا ہے فرمان پورا میں تو سن لے میری be mm -hmm. جد ہوتے